اور ہم نے اسے اسحاق عطا فرمایا اور عقوب پوتا اور ہم نے ان سب کو اپنے قرب خاص کا سزاوار کیا